شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ وسرح کی کتاب دعوت المقامت الاسلامی العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے آٹھویں نقطے میں جاری ہے دو دنوں سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب الوداع و سے اقتباسات نقل کیے جا رہے ہیں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ابن الاسیر رحمہ اللہ کی کتاب کامل الف تاریخ سے جو اقتباس نقل فرما رہے تھے اس کا ایک حصہ گزشتہ سبق میں بیان ہو چکا ہے آج اس کا دوسرا حصہ انشاء اللہ نقل کیا جائے گا علامہ ابن الحصیل رحمہ اللہ وہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاتاریوں نے چنگیزیوں نے جو کچھ دنیا کے ساتھ کیا جو مظالم انہوں نے ڈھائے کہ ایک سال کے اندر چین کے آخری کونوں سے نکل کر وہ ایک طرف آرمینیا اور دوسری طرف عراق کے آخری کونوں تک جا پہنچے فرماتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب واقعہ ہے انسانی تاریخ میں اس طرح کا واقعہ کبھی بھی رونما نہیں ہوا ہے وط اللہ اشک انی اباد بادل اہدو مستورا وب عید و الحقب عدی فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے بعد جو طویل زمانہ گزر جانے کے بعد آئے گا اور ان واقعات کو کتابوں میں لکھا ہوا پائے گا تو وہ ان کا انکار کرے گا اور انہیں حقیقت سے بعید افسانے قرار دے گا والحق بیده اور اسے انکار اور حیران ہونے کا حق بھی حاصل ہے فمتہ استبعد ذلك فلینظر اننا سطرنا نحن وكل من جمع التاریخ في ازماننا هذه في وقت كل من فيه يعلم هذه الحادثة قد استوى في معرفتها العالم والجاهل شهرتها فرماتے ہیں کہ جب وہ اس قصے کو بعید از حقیقت سمجھنے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ ہمارے لکھے ہوئے اور جس نے بھی ہمارے زمانے میں تاریخ کو جمع کیا ہے اس پر غور کرے اس لیے کہ جس وقت ہم یہ واقعہ لکھ رہے ہیں اسے صرف علماء ہی نہیں بلکہ جاہل لوگ بھی جانتے ہیں کہ چنگیزیوں منگولیوں نے جو ظلم و ستم کیا ہے یہ انتہائی خطرناک اور دہشت ناک ظلم و ستم تھے یسر اللہ ولاسلامی میں من يحفظهم میں اللہ تعالی اسلام اور مسلمانوں کے لیے ان کا محافظ اور نگہبان پیدا فرمائے اس لیے کہ مسلمان ایک ایسی مصیبت کی طرف دھکیل دیے گئے ہیں اور ایسے بادشاہوں کے حوالے کر دیے گئے ہیں جو اپنے پیٹ اور شرمگاہوں سے زیادہ سوچ و فکر کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے قدعدوما سلطان المسلمین خار اعظم شاہ مسلمانوں کے جو بادشاہ تھے خوار شاہ وہ دنیا میں نہیں رہے فرماتے ہیں کہ چھ سو سولہ ہجری کا یہ خونی اور ڈراونا سال جو ہے ختم ہوا لیکن منگولوں کی چیرادستیاں ختم نہیں ہوئی افغانستان اور ایران کے درمیان کرج نامی علاقے پر حملہ ور تھے لیکن اہل کرج بہت سخت مقابلہ کر رہے تھے جب ان کی یہ جنگ طویل ہو گئی انہیں کوئی راستہ نظر نہ آیا تو وہ دوسری طرف چلے گئے وہ قیدالکان کا ہوں اور یہ چنگیزیوں کی عادت تھی کہ جب بھی کسی قلعے کی فتح میں مشکلات پیش آتی تو وہ اس میں زیادہ وقت نہیں لگاتے بلکہ کسی اور طرف چلے جائے کرتے تھے چنانچہ تبریز یعنی ایران کی طرف چلے گئے اور تبریز والوں کے ساتھ انہوں نے مال کے بدلے میں صلح کر لیا پھر مراگا نامی علاقے کی طرف گئے مراغا نامی علاقے کو محاصرے میں لے کر اہل شہر پر منجنی کے نصب کر دی گئی اور چنگیزیوں نے مسلمانوں کے قیدیوں کو بطور ڈھال استعمال کرنا شروع کیا مراگا نامی اس شہر کی جو حاکم تھی وہ ایک عورت تھی امراطن پیغمبر علیہ السلات و السلام کی یہ حدیث ہے وہ قوم کبھی بھی نجات نہیں پا سکتی کامیاب نہیں ہو سکتی جو کہ اپنی حکومتی ذمہ داریاں عورت کے حوالے کر دے اس شہر کا انجام بھی بہت ہی برا ہوا بے شمار لوگوں کو قتل کیا گیا جن کی تعداد کی اللہ کو خبر ہے بہت زیادہ غنیمت چنگیزیوں کے ہاتھوں آئی عورتوں کو بچوں کو انہوں نے قیدی بنایا جیسے کہ ان کی عادت تھی لعنہم اللہ لعنتا تدخلہم نار جہنم فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَخَافُونَ مِنْهُمْ خَوْفًا عَظِيمًا جِدًا لوگ ان چنگیزیوں سے بہت زیادہ درا کرتے تھے خوف زدہ تھے حتیٰ کہ ایک چنگیزی شہر میں داخل ہوا وہاں سو کے قریب مرد موجود تھے لیکن کسی ایک نے بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش نہیں کی ما ذالا دن باد واحد قتل ایک ایک کر کے وہ ان سب کو قتل کرتا رہا ہتھی کہ سو کے سو سب کو اس نے قتل کر ڈالا کسی نے بھی اس کی طرف ہاتھ تک نہیں اٹھایا اور اس ایک چنگیزی نے پورے علاقے کو لوٹ لیا اس سے بھی زیادہ عجیب واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت مرد کے بھیس میں ایک گرمے میں داخل ہوئی اور گرمے میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو اس نے قتل کیا اکیلے تنے تنہا پھر ایسا ہوا کہ ایک قیدی کو شبہ ہوا کہ یہ تو عورت ہے فقت تو اس نے ہمت کرتے ہوئے اس عورت کو قتل کر ڈالا حتا کے بعض معرقین نے تو اس طرح کا واقعہ بھی نقل کیا ہے جس پر یقین کرنا بھی مشکل ہے کہ ایک چنگیزی نے آ کر لوگوں کو کہا کہ یہاں رکے رہو ٹہرو میرا انتظار کرو میں تلوار لے کر آتا ہوں چنانچہ وہ تلوار لے کر آیا اور اس نے سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا یعنی اتنی ہمت لوگوں کے اندر باقی نہیں بچی تھی کہ جب یہ چنگیزی وہاں سے تلوار لینے نکلا تو یہ بھاگ جائے اتنی بھی ہمت اور جرت لوگوں کے دلوں میں نہیں رہی تھی جہاد سے دوری اور شریعت اسلامیہ سے دوری کے یہ انجام ہوا کرتے ہیں پھر یہ چنگیزی عراق کے اربل نامی علاقے کی طرف نکلے مسلمان اس سے بہت زیادہ گھبرا گئے لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی گھمبیر مسئلہ ہے خلیفہ نے اہل موصل کو اور جزیرے کے حاکم الملک الاشرف کو خط لکھا کہ میں نے ایک فوج تیار کی ہے آپ ان تتاریوں کے خلاف لڑنے کے لیے اس فوج کے ساتھ ہو جائیں لیکن اشرف نے خلیفہ کو اپنی معذرت بجواتے ہوئے لکھا کہ میں تو مصر کی طرف جا رہا ہوں اپنے بھائی کے پاس اس لیے کہ وہاں فرنگیوں نے سلیبیوں نے حملہ کر لیا ہے اور انہوں نے دمیات نامی شہر بھی ہم سے لے لیا ہے اور خطرہ ہے کہ پورا کا پورا مصر کہیں ان کے قابو میں نہ چلا جائے مقصد اس طرح کے حالات تھے کہ ایک طرف سے سلیبی حملہ ور تھے دوسری طرف سے چنگیزی حملہ ور تھے ان حالات میں خلیفہ نے اربل کے والی مظفر الدین کو خط لکھا میں دس ہزار کا لشکر بیچ رہا ہوں آپ اس لشکر کی کمان کریں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں سے صرف آٹھ سو گڑ سوار ہی میدان میں نکلے تم تفرقوا قبل ان لیکن وہ بھی کھٹے ہونے سے پہلے باک کھڑے ہوئے فَإنَّا لِلَّهِ وَإنَّا <راجعون> لیکن اللہ جل جلالہ نے اربل نامی شہر کی حفاظت کی تاتاری بعض مشکلات کی وجہ سے پھر حمضان کی طرف چلے گئے اور وہاں انہوں نے حمضان والوں کے ساتھ سلح کر کے اپنی تھوڑی سی نفری وہاں چھوڑی لیکن شہر والوں نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا اب تو تاتاریوں کو موقع ہاتھ آ گیا تھا چنانچہ حمضان نامی شہر پر انہوں نے دوبارہ سے اپنا حملہ شروع کیا اور انتہائی دہشتناک انداز میں حمضان کے سب کے سب لوگوں کو اول سے آخر تک قتل کر ڈالا جب یہ تاتاری حمضان کے فتح سے فارغ ہوئے تو یہ اظہر جان کی طرف گئے اردبیل تبریز، بلقان ان تمام علاقوں کو انہوں نے فتح کیا لوگوں کو قتل کیا بازاروں کو، دکانوں کو، شہروں کو دکانوں شہروں جلایا عورتوں کی عفت کو تار تار کیا پھر انہیں قتل کر ڈالا حتیٰ کہ ان کے پیٹ سے بچوں کو نکال کر قتل کر ڈالا پھر وہ دوبارہ کرج کی طرف آئے جہاں پہلے کہا جا چکا ہے کہ وہ اسے فتح نہیں کر پائے تھے اب کرجوالو کے ساتھ انہوں نے زبردست جنگ لڑی اور ان بچاروں کو بی آخر شکست ہوئی ثم فتحوا بلادا کثیرتا یختلون اہلها ویسبون نساءها ویاسرون من الرجال ما یقاتلون بهم الحصون یجعلونہم بین ایدیہم ترسا یتقون بهم الرمیہ وغیرہ ومن سلم منہم قتلوه بعد انقضاء الحربی پھر انہوں نے بہت سارے شہروں کو فتح کیا اہل شہر کو قتل کیا عورتوں کو گرفتار کیا اور مردوں کو گرفتار کر کے قلعوں کی فتح میں انہیں بطور ڈھال استعمال کیا کرتے تھے تیراندازی وغیرہ سے بچنے کے لیے انہیں آگے کر دیا کرتے تھے اور ان میں سے جو زندہ بچ جاتا اسے جنگ کے بعد قتل کر ڈالتے تھے ان جنگوں کے بعد یہ روس کے ہمسایہ علاقوں کی طرف متوجہ ہوئے وہاں انہوں نے قفجاق نامی قوم کے ساتھ لڑائی کی اور قفجاکیوں کے شہروں سے انہیں بہت ہی زیادہ غنیمت ملی اب یہ بےچارے قفجاقی جو تھے یہ روس کی طرف باغے روس والے اس وقت عیسائی تھے ان عیسائیوں نے مل جل کر تاتاریوں کے خلاف جنگ لڑی لیکن تاتاریوں نے ان کو توڑ مروڑ کر رکھ دیا وہاں سے وہ چھ سو بیس ہجری میں بلغاریا کی طرف نکلے اور وہاں کے لوگوں کو بھی انہوں نے قتل عام کیا فتوحات کے بعد یہ چنگیزی پھر اپنے بادشاہ چنگیز خان کی طرف واپس لوٹ گئے چنگیز خان نے اسی سال ترمیز کی طرف اپنی فوج بھیجی اور ایک فوج فرغانہ کی طرف بھیجی اور ایک فوج خوراسان کی طرف جنہوں نے انتہائی ظلم و ستم کے ساتھ ان تمام علاقوں کو اپنے قابو میں کیا اور بعض شہروں کو بطور سلح یہ فتح کرتے گئے یہ ان کا فریب اور دھوکا ہوا کرتا تھا حتیٰ کہ یہ طالقان تک جا پہنچے یعنی یہ جو افغانستان کا تخار ہے تخار کے شہر تالکان تک ہی جا پہنچے آجت وکانت حسینتالقان نامی شہر کے قلعے نے انہیں بہت پریشان کیا بہت مضبوط قلعہ تھا یہ چھ مہینے تک تاتاریوں نے اس قلعے کا محاصرہ کیا لیکن وہ ناکام رہے آخر انہوں نے چنگیز خان کو خط لکھا اب چنگیز خان خود اس قلعے کو فتح کرنے کے لئے چار مہینے تک چنگیز خان نے اس قلعے کا محاصرہ جاری رکھا یعنی پورے دس مہینے تک تالخان کے غیور افغان مسلمانوں نے ان چنگیزیوں کو نا کو چنے چبوائے لیکن ظاہر سے بات ہے کہ وہ تعداد میں بھی کم ہے اور کہیں سے امداد اور کمک بھی نہیں ہے چنانچہ بالآخر یہ قلعہ کے ہاتھوں فتح ہوا اور انہوں نے قلعے میں موجود تمام انسانوں کو قتل کر ڈالا ثم قتل کلفی و کل منفل بلدی بکمل ہی خاص عامتا اس قلعے میں موجود ہر انسان کو انہوں نے قتل کیا اور اس تالقان نامی شہر میں موجود خاص و عام کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا پھر یہ مرو نامی شہر کی طرف بڑھے مرو آج کل باد نامی افغانستان کے صوبے کے قریب ہے اور یہ ترکمانستان کے ماتحت ایک شہر ہے چنگیز خان اپنے لشکر کے ساتھ مرو کی طرف بڑا یعنی ترکمانستان کی طرف دو لاکھ عرب اور غیر عرب جنگجو نے ان کا راستہ روکا فقت علوم اور مسلمانوں نے سخت جنگ چنگیز خان کے خلاف لڑی لیکن بچارے مسلمان مغلوب رہے سنا اللہ وَإِنَّا انہ رَاجِعُونَ پھر پانچ دنوں تک اس شہر کا محاصرہ جاری رہا بالآخر شہر کے نائب کو دھوکا دے کر کسی طرح چنگے خان نے اپنے پاس بلایا اور اس کے ساتھ اور شہر والوں کے ساتھ خیانت کی ف قتل و غنوہ سلبو ہوں پھر انہیں قتل کیا ان کی مال و دولت کو غنیمت کیا انہیں لوٹ مار کا نشانہ بنایا اور انہیں انتہائی خطرناک قسم کے تشدد کا نشانہ بنایا حم قطلوفی یومن واحد انسان اب دیکھیں میرے بھائیو جو بات امام ابن رحمہ اللہ کہنے جا رہے ہیں اس پر یقین کرنا انتہائی مشکل حتیٰ کے ناممکن ہے لیکن وہ کہہ چکے ہیں پہلے کہ ہم یہ جو کچھ لکھ رہے ہیں اس پر آئندہ آنے والی نسل شاید یقین نہ کرے فرما رہے ہیں کہ چنگیزیوں نے مرو میں ایک دن کے اندر سات لاکھ انسانوں کو قتل کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ ذرا تصور کیجئے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہنے میں تو یہ بہت آسان سی بات ہے لیکن آپ ذرا تصور کریں سات آدمی نہیں سات سو نہیں سات ہزار نہیں ستر ہزار نہیں سات لاکھ انسانوں کو ایک دن میں ان چنگیزیوں نے قتل کیا ہے اور پھر بھی بعض معرقین یہ کہتے ہیں کہ چنگیز خان کے ساتھ خارزم شاہ نے چونکہ خیانت کی تھی اس لیے اس نے انتقام لیا بھائی اللہ کے بندے اگر خیانت خارجم شاہ نے کی تھی تو پوری دنیا کے لوگوں کو انسانوں کو اور مسلمانوں کو اس طرح گاجر مولی کی طرح کاٹنا اور ان کے سروں کے مینار بنانا اور جو بلند بلند مینار انسان کے سروں کے بنائے اس کو انعامات سے نوازنا یہ کون سی انسانیت کون سا اخلاق اور کون سا انتقام ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ رب العزت مسلمانوں کے حالات پر رحم فرمائے